بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله الذي جعل لكم الأنعام لتركبوا منها ومنها تأكلون لَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَلِتَبْلُغُوا عَلَيْهَا حَاجَةً مِّنْ أَصْحَافِ دُهُورٍكُمْ وَعَلَيْهَا وَعَلَى الَّذِي فُطِرَ لَهُ تَحْمِلُونَ وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ فَأَيَّ آيات الله فَلَن يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كُنْ أَسْرَر مِنْهُمْ وَأَشَدَّ قُوَّةً وَآثَارًا فِي الْأَرْضِ فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ فَمَا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 ان کا ان تعلیم الرحکیم ربش رحلی صدری و یسرلی عمری واحد القدم یفقہ قولی من شعیطان الرجیم من حمزی و نفق ہی و نفس بسم اللہ الرحمٰن الرحیم اللّہ جاہد الحکم النعم لتركبوا منها ومنها تأكلون ولكم فيها منافع ولتبلغوا عليها حاجة في صدوركم وعليها وعد الفلك تحملون ويريكم آياته فأي آيات الله تنكره موزز سامين هدرات تفسیر کا سلسلہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے جاری ہے اور آج سورہ مومن یا سورہ غافر کی آیت نمبر اناسی سے ہم شروع کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اللہ اللہ اللہ بھی وہ ذات ہے جادم النعام جس نے پیدا کیا تمہارے لیے چوپایوں کو یعنی جہال بمانہ خالق جس نے بنائے اور پیدا کیا تمہارے لیے الانعام انعام نعم ان کی جمع مانا چوپائے جو چار ٹانگوں پر چلتے ہیں پیدا کیوں کی یہ بہت سی حکمتیں ان میں سے دو حکمتیں بیان ہوئی لطر کا وہ منہا تاکہ ان میں سے کچھ پر تم سواری کر سکو وہ منہ تھا اور ان میں سے کچھ آپ کھاتے ہیں یہ ان چوپاؤں کی دو ہیں آپ کی سواری کے کام آتے ہیں اور آپ کی خوراک اور کھانے کے کام آتے ہیں چوپاؤں میں اونٹ گائے اور بھیڑ بکڑی وغیرہ داخل ہیں مذکر ہوں ممنث ہوں ان سب کو انعام کہا جاتا ہے یہاں اس آیت کریما کی ترتیب کیا ہے پیچھے کفار قریش کے ایک مطالبہ کا ذکر جو نبی علیہ السلام سے نشانی طلب کر رہے ہیں کوئی نشانی دکھاؤ ہمیں جو کے عادت ہو پھر ہم ایمان لائیں گے اللہ تعالیٰ حاضر مطلق انہیں جواب دیتا ہے کہ نشانی دکھانا نبی کے بس میں ہے ہی نہیں بہ کام یا رسول میں اللہ کے اللہ رسول میں طاقت نہیں ہے کوئی نشانی لائے جب تک اللہ کا اذن نہ ہو اللہ کے عمر سے اللہ کے اذن سے رسول نشانی دکھاتا ہے اس نشانی کو لانے میں ظاہر کرنے میں رسول کا کوئی اختیار نہیں ہم نے کل بتایا تھا کہ ان بعض اوقات امبیا کو اپنے معاجرات کا علم تک نہیں ہوتا جیسے موسا اسلام لاٹھی کو پھینکا وہ صاف بن گئی تو دیکھ کے بھاگ کے ڈر کے مارے حالانکہ ان کا موجرہ ان کو علم ہی نہیں تھا تو اگر امبیا کے ہاتھوں پر موجود ظاہر ہوتے ہیں اس ان کی قدرت کا عمل دخل نہیں ہے اللہ تعالیٰ کی قدرت سے اللہ کے ادن اس کی عمر سے تو یہ ان کے مطالبے کا پہلا جواب ہے کہ تم جو رسول سے نشانی لانے کا مطالبہ کر رہے ہو تو نشانی لانا پیش کرنا رسول کے بس کی بات ہی نہیں ہے。 رسول کے دائرہ اختیار میں نہیں ہے رسول کا وظیفہ کیا ہے وہ اللہ کا رسول ہے اللہ تعالیٰ کی احکام آتے ہیں انہیں رسول پہنچاتا ہے بالکل کھول, کھول کھول کر بیان کرتا ہے اس میں کوئی سستی نہیں کوئی مزاحمت نہیں ہے اس پیغام کو پہنچانے کے لیے رسول کو تکلیفیں رہنی پڑی دس سال کا عرصہ جنگ و جہاد میں گزارنا پڑا یہ رسول کے وظائف ہے نشانی لانا یہ معجزہ پیش کرنا یہ رسول کا کام نہیں ہے نہ رسول کی قدرت میں ہے یہ اللہ کی قدرت میں اللہ کی اذن سے موضوعات رونما ہوتے ہیں اس میدان میں اس معاملے میں رسول بے بس ہے اور اگر کوئی موجود صدر ہوتا ہے تو اللہ کے امر سے شادر ہوتا ہے اس میں رسول کا ذاتی کوئی اختیار نہیں ہے یہ ان کے اس مطالبے کا پہلا جواب ہے دوسرا جواب یہاں سے شروع ہو رہا ہے اللہ اللہ بھی اللہ وہ ذات ہے جس نے تمہارے لیے چوپائے پیدا کیے چوپائے بنائے ان میں سے کچھ پر تم سوار ہوتے ہو کچھ کو کھاتے ہو اور غالفیہ بنا منافع اور تمہارے لیے ان میں ان چوپاؤں میں بڑی منفردیں ہیں بڑے فائدے ہیں منافع منفا کی جمع تو ان چوپاؤں میں تمہارے لیے بڑی ہیں بڑے فوائد ہیں تو نشانیاں تو موجود ہیں تم غور و فکر کیوں نہیں کرتے رسول اللہ کا رسول ہے اللہ تعالی ذات پر حق ہے تم رسول سے مطالبے کرتے ہو کو نشانی دکھاؤ تو جو نشانیاں موجود ہیں وہ کافی نہیں تمہارے لیے آسمانوں کی تخلیق ہے زمینوں کی تخلیق ہے آسمانوں کا کھڑا ہونا کسی سہارے کے بغیر کس کی قدرت سے تو اس کی قدرت کاملہ کی نشانی ہے تم نے جس چیز کو بنیاد بنا کر رسول کی تکلیف کی ہے وہ بنیاد بنتی ہے بھلا ایک تم نے شوشہ پکڑا کہ رسول یہ کہتا ہے قیامت قائم ہوگی اور مردے قبروں سے اٹھیں گے یہ بات عقل میں نہیں آتی بھلا مردے کیسے اٹھیں گے جو مرور زمانہ کے ساتھ سڑ گل گئے ہڈیاں ختم ہو گئیں گوشت ان کا مٹی بن گیا وہ دوبارہ کیسے جان ڈالے جائیں گے کیسے اٹھیں گے اللہ کی قدرت یہ قدرت کام لگ کے نشانیاں نہیں دیکھ رہے ان وسیع آسمانوں کو وسیع زمینوں کو اور یہ پانی اور سمندر تمہیں نظر نہیں آ رہے کس کی قدرت کا شاہکار ہیں یہ اللہ رب العزت کی اتنے بڑے بڑے کام کن کہہ کر انجام دینے والا تمہارے اعادہ خلق پر قادر نہیں ہے پہلی بار بھی تو اس نے اسی نے تمہیں بنایا دوبارہ پیدا کرنے پر قادر نہیں ہے اور مزید نشانیاں دیکھو یہ چوپائے تمہارے لیے بہت سی منفیتیں ان میں سواری کی منفیت ہے ان کا گوشت تازہ کھاتے ہو اپنے سامان دور دراز علاقوں میں ان کی پشت پر لاٹ کر منتقل کرتے ہو اور یہ جانور یہ چوپائے اللہ کے حکمت کس طرح تمہارے مسخر ہیں جس کی قدرت کی نشانی جو جانور تمہارے ضرورت کے ہیں انہیں کس طرح تمہارے تابع بنا دے تمہارے مسخر کر دیے کہ اونٹ ہے گائے ہیں بکریاں بھیڑے ہیں جنگل کے جانور اور بھی ہیں کون تمہارے تابع اس کی قدرت کی نشانی کہ جن جانوروں میں جن چوپاؤں میں میرے بندوں کی منفاعت پناہ ہے انہیں اپنے بندوں کے تابے کر دو ان کی گدمیں جھکا دو ان کے سامنے کنویں تم ان سے کام لیتے ہو گوشت کھاتے ہو ان کا ان کی چربی استعمال کرتے ہو ان کا چمڑا استعمال کرتے ہو جو اون ہے ان پر وہ استعمال کرتے ہو حتیٰ کہ سینک اور دانت وہ استعمال کرتے ہو جو کا ان کا رگوں کا نظام ہے آنتوں کا وہ استعمال کرتے ہو ہر شے تمہاری منفرد کا باعث ہے یہ جانور پیدا کرنے والا کون ہے تمہارے مسخر کرنے والا کون ہے ان جانوروں کو تمہارے منفردوں میں چلانے والا کون ہے ان پر سواری کرتے ہو ان کی پشت پر سامان لاد کر دور دراز علاقوں میں منتقل کرتے ہوئے سب اللہ کی قدرت ہے تو یہ آدھے روح جو ہے اور قبروں سے اٹھایا جانا جب اللہ خبر دے رحم ہم یہ کریں گے اس معاملے میں اللہ کی قدرت پر کیا شک ہے تمہیں جبکہ یہ اس کی قدرت کی نشانی ہے اور میں کہ بالک مفیہ منافی ہو اور تمہارے لیے ان جانوروں میں چوپاؤں میں بڑے منافع ہیں بڑی منفی تھے منافع منفاح کی جمع بولے تب لوگ حاجت وہ علیہ واضح فل کے تحفظ اور تاکہ تم پہنچ سکو ان جانوروں پر سوار ہو کر حاجت اپنی ان ضرورتوں کو فی صدور تم جو تمہارے سینوں میں موجود ہیں دور دراز علاقوں کے سفر اور وہاں پہنچ کر اپنی ضرورتیں پوری کرنا بعض سفر تجارتی ہوتے ہیں بعض سفر مطلق ملاقات کے لیے ہوتے ہیں بعض سفر حصول علم کے لیے ہوتے ہیں یہ سارے سفر تم کرتے ہو جانوروں کو مسخر کرنے والا کون ہے اور اس قابل بنانے والا کون ہے اللہ کی داد تو اللہ تعالیٰ کی قدرت میں تمہیں کیا شک ہے کہ اس کو حوا بنا کر تم میرے پیغمبر کی رسالت کا انکار کر رہے ہو صرف ایک ہی عذر دا کہ نبی کی دعوت جو ہے وہ ہماری عقل میں نہیں آ رہی وہ دعوت کیا ہے قیامت کا قائم ہونا اور قیامت جب قائم ہوگی تو قبروں سے مردے اٹھائے جائیں کہ ان کا حساب و کتاب ہوگا کہ عقل میں نہیں آ رہا تیری عقل کے آخر معراج کیا ہے کس عقل کی بات کر رہے ہو عقل بھی وہی الہی کے مقابلے میں قانون الہی کے مقابلے میں کل ہم نے ایک مثال بھی پیش کی کہ اللہ کی وحی کے مقابلے میں عقل کو پیش کرنے والا خسارے میں رہتا ہے نور اسلام کے بیٹے کی مثال پیش کی جو چاہے سوچ لو جو چاہے ترکیبیں لڑا لو خسارے میں رہو گے بربادی میں رہو گے امام سیوفی رحمۃ اللہ نے فضائل عائشہ کی موضوع پر کتاب لکھی اس میں ایک روایت نقل کی ان سے کہ قوم نوح کی ایک عورت تھی اسے نو علیہ السلام کی دعوت پہنچی اور یہ بات اس تک پہنچ گئی کہ طوفان آنے والا اس سے بچنا ممکن نہیں ہے تو اس نے اسی نو الاسلام کی دعوت کے مقابلے میں اپنی عقل کو پیش کیا ہے کہ میرے پاس پانی سے بچاؤ کے بڑے وسائل موجود ہیں گھر کی چھت ہے پھر اس سے اوپر ایک اور چھت ہے اس سے ملحق پہاڑ کی چوٹی ہے اس سے اس پہاڑ کی چوٹی پر اونچے درخت ہیں تو میں تو بڑی بلندی پر جا سکتی ہوں پانی والا کہاں پہنچ سکتے یہ ہے اللہ کی وحی اور امر کے, کے مقابلے میں عقل کو پیش کرنا طوفان آ گیا تھا. پانی اس کے گھر میں داخل ہو گیا اس کی گود میں بچہ تھا بچوں کو لے کے چھت پہ چلی گی کہ چھت تک پانی نہیں پہنچ پائے گا رستہ رستہ پانی چھت پر پہنچ گیا دوسری چھت پہ چلی گئی یہاں تک کیسے آئے گا پانی وہاں پہ پہنچ گیا اور پھر وہ ملک ایک پہاڑ تھا چوٹی اونچی پہاڑ پہ چلی گئی اونچی چوٹی پہ پہنچ گئی یہاں پانی کیسے آئے گا پانی وہاں بھی پہنچ گیا اوپر ایک کھجور کا بڑا تنا اوپر لمبا اس نے چڑھ گئی یہاں پانی کیسے آئے گا پانی وہاں بھی پہنچ گیا اب اس کو مزید اوپر جانے کے نہ کوئی وسائل تھے اور نہ کوئی ایسی چیز تھی نہ کوئی قوت اور طاقت تھی آخری اس نے ہر بار یہ استعمال کیا جب پانی اوپر ہو رہا آہستہ آہستہ بچوں کے خاصی اوپر کر لی کہ میرا بچہ بچے یہ منظر بڑا ترخم آمیز ہے نبیر اسلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ بغیر حجت کے کسی کو معاف کرتا ہوتا تو اس خاتون کو معاف کر دیتا اور حجت یہ ہے کہ اسلام لاؤ نارائند پڑھو رسول کی رسالت کا اقرار اور اعتراف کرو اگر وہ نہیں ہے تو کوئی منظر قابل کو بول نہیں کوئی نیکی قابل کو بول نہیں کوئی عمل قابل کو بول نہیں اساس جو ہے وہ ایمان باللہ اور ایمان بالرسول رسول ہے تو ان کفار قریش نے اپنی عقلی موشغافیوں کو پیش نظر رکھا اور نظیر اسلام کی نبوت اور ضابط کا انکار کر دیا نشانیاں مانگ رہے ہیں پہلا جواب کل آپ نے پڑھا کہ نشانی پیش کرنا رسول کی قدرت میں ہی نہیں ہے رسول جی ایسا مطالبہ کیوں کرتے ہوئے جس میں رسول بے بس تو اللہ کا دین آپ کو پیش کرے گا آیات بیانات آپ کے سامنے رکھے گا عمل کر کے دکھائے گا یہ امور جو رسول کے بس میں کیا نشانیاں دیکھنا چاہتے ہو تو یہ نشانیاں موجود نہیں ہے یہ اللہ کی قدرت کی دلیل نہیں ہے آسمانوں کو چھوڑو زمینوں کو چھوڑو پہاڑوں کو چھوڑو اوپر کے بارش کے نظام کو چھوڑو بادلوں کو چھوڑو تمہارے گھر میں یہ مویشی اور جانور موجود ہیں انہیں تمہارے سامنے کس نے جھکایا اور تن جانوروں کی منفیت ہے ہر چیز ان کا تمہارے لیے فائدے کا ذریعہ ہے ہر چیز ان کی فائدے کے ذریعہ ہے تو نشانیاں تو موجود ہیں نشانیاں دیکھ کر ایمان لانا تو نشانیاں تو موجود ہیں ایمان کیوں نہیں لاتے تو تھوڑا کہ بولے تب لوگ الحا حاجت اور تاکہ تم جانو پر سوار ہو کر پہنچ سکو تم اپنی ضرورتوں کو وہ ضرورت ہے فی صدور جو تمہارے سینوں میں موجود ہے صدر کی جمع صدور سینہ عدلیہ و عید الفل اور ان پر یہ جانوروں پر وعادل فلک اور کشتیوں پر تحفعلون تم اٹھائے جاتے ہو یہ سوار کیے جاتے ہو جانوروں پر اور کشتیوں پر جانوروں پر سوار ہونے کا ذکر پہلے بھی ہے کہ سفر کی دو قسمیں ایک ہے چھوٹا سفر آپ اس علاقے سے دوسرے کسی محلے میں گئے بازار تک گئے نماز پڑھنے گئے جانور پر سوار ہو کر یہ چھوٹے سفر اور یہاں جو سفر وادل الفلک کے تو ہمارا لو ان جانوروں پر کشتیوں پر تم اٹھائے جاتے ہو اور سوار کیے جاتے ہو تو اس سے بڑا طویل سفر ہے کشتیوں پر تم سمندر کے سمندر کراس کر کے دوسرے ملکوں میں پہنچ جاتے ہو اور یہ جانور بھی لمبے سفر کی مشقت برداشت کرتے ہیں لمبے سفر جیسے حج کا سفر کتنا لمبا اور جانور تمہارے ساتھ وفا کرتے ہیں تمہیں مکہ پہنچاتے ہیں اس میں تجارتی سفر ہے تم خود مکہ بالو اپنی تجارتوں کو یاد کرو سردیوں میں یمن کا سفر اور گرمیوں میں شام کا سفر نہیں علاف یہ دو سفر گرمیوں اور سردیوں کے گرمیوں میں شام کا سفر اور سردیوں میں یمن کا سفر تمہاری تجارتوں سے بھرپور ہوتے تھے تو یہ سب نشانی ہے اللہ کی قدرت کی نہیں ہے کیا جانوروں کا نظام اگر اللہ نہ بناتا ہے تو ایسا نہ کرتا جانوروں کو تمہارے مسخر نہ کرتا تو کیا کرتے پھر تم کتنی مشقت رہتے تو تم جب نشانیوں کا مطالبہ کر رہے ہو تو نشانیاں تو موجود ہیں اللہ کی قدرت کی اس کی تخلیق اور اس کی حکمتوں کی اگر ایمان لانا ہے تو لاؤ ایمان ان ای نشانیوں کو دیکھ جو اللہ اس چیز پر قادر ہے وہ قیامت کو قائم کرنے پر بھی قادر ہے وہ بردوں سے زندہ کرنے پر بھی قادر ہے اور یوری کم آیات ہی فی آیات اللہ تم کے وہ یوری کم اور دکھاتا ہے تم کو کہ اللہ رب العزت یوری اور آ یوری باب افال سے مظاہرے کا سیرا دکھاتا ہے کم تم کو آیات ہی اپنی نشانیاں آیات ہی اپنی نشانیاں آیات آیا ان کی جمع اور یوری باب افال سے اس کے دو مفغل ہیں ایک کم اور ایک آیات تم کو دکھاتا ہے اللّہ تعالیٰ نشانیاں اپنی فی آیات اللہ تم کے رون بص اللہ تعالیٰ کی کون سی نشانیوں کو تم انکار کرو گے قدم قدم پر نشانیاں موجود ہیں اپنا تمہارا وجود نشانی ہے بہت بڑی وجود کے آزاد اندر کا نظام قدم قدم پر نشانیاں کس کس نشانی پہ چٹ لاؤ جب ایمان لانا پڑے گا تو پھر جو اصل عقیدے کا مسئلہ قیامت کا قائم ہونا اس پر ایمان کیوں نہیں لاتے جو اللہ ان سارے امور پر قاضر ہے کیا وہ مردوں کو زندہ کرنے پر قادر نہیں ہے قیامت کے قائم کرنے پر قادر نہیں ہے یقیناً قادر ہے اور قیامت کے قائم کرنے کا مقصد تمہارا حساب لینا اور تمہیں تمہارا انجام دینا اچھے امال کا اچھا انجام برے امال کا برا انجام چلے نصیحت حاصل کرنے کے لیے ایک اور کام کرو نشانیاں موجود ہیں آیات و بینات موجود ہے نبی کی دعوت موجود ہے چل پھر کر دیکھو افلم یسیرو فل فی من قبل یہ زمین میں کیوں نہیں چلتے افلم یسیرو اور پس یہ کیوں نہیں چلتے فل ارض زمین میں بلکہ لم یسیرو یہ جی لم فعل مظاہرے پر داخل ہے ماضی کا معنی بھی کر سکتے ہیں کیا وہ زمین پر نہیں چلے چلے ہیں نا اور چلیں گے اپنے کاروباری اور تجارتی سفروں میں بالکل چلے ہیں فیم درو کئی فقانہ آقیبۃ اللہ امین <قَبْلِهن> چنانچہ زمین پر چل کر دیکھتے دیکھتے دور دیکھتے کئی فقانہ آقیبۃ قبل کہ کیسا انجام ہوا ان لوگوں کا جو ان سے پہلے گزرے جو ان سے قبل قومیں گزری انہوں نے بھی تمہاری طرح جٹلایا اور تقریب کی ان کا انجام دیکھ لو بات بھی تمہیں تم پر اثر انداز ہو سکتی فرون کا کیا بنا جو موسا علیہ السلام کی تقریب کرتا تھا اب تک نشان عمرت بنا ہوا ہے قوم عاد ہے قوم سمود ہے وہ علاقے تمہارے قریب ہیں لوٹ کی بستی تمہارے قریب ہے کہاں گئی وہ قوم تباہی اور بربادی کا شکار ہو گئی وجہ کیا تھی وجہ نبی کی دعوت کو چٹلانا نبی کی تقریب تو اے قوم والوں، سوچو. آیات بینات تم پر اثر انداز نہیں ہو رہی نبی علیہ السلام کا بیان تم نہیں مان رہے پھر یہ نشانیاں جو تمہارے سامنے موجود ہیں اللہ کی قدرت کی وہ تم پر اثر انداز نہیں ہو رہی پھر تیسرا کام کر لو زمین پر جاتے ہو چلتے پھرتے ہو تو ذرا ان لوگوں کے انجام کو دیکھو جنہوں نے تم سے قبل تمہاری طرح نبی کی دعوت کو چٹلایا ان کے انجام کو دیکھو یم و روپس دیکھتے کئی فکانہ آخبۃ اللہ دین نے کہ کیسا رہا انجام ان لوگوں کا جو ان سے قبل تھے فوراؤں قوم فرعون ہے قوم سمود ہے قومی آاد ہے اور قوم شعب ہے اور پھر قوم لوت ہے قوم نور ہے کیا ان کا انجام ہوا تو یہ انجام تمہارا نہیں ہو سکتا تمہارا بھی ہو سکتا اور اللہ اگر ڈھیل دے تو ڈھیل دینے کے بعد جو پکڑ ہوگی بڑی ہولناک ہوگی فوری پکڑنے کا مانا آپ کی زندگی کی ختم ہو گئی عذاب میں جھونک بھی گئے اور ڈھیل دینے کا مانا یعنی پچاس سال سو سال اور ان کو مہلت دے دی تاکہ یہ پچاس سال اور سو سال یہ اور گناہ کرے اس کے بعد جو پکڑو گی بڑی ہولناک ہوگی عذاب کی ہالناک کی پہلے سے کہیں بڑھ جائے گی تو کم از بھی یہی غور کر کے تم اپنی اصلاح کر اور جو لوگ تم سے پہلے گزرے جٹلانے والے اللہ کے عذاب کا شکار ہونے والے کانوں اکسارا نل ہم و شدہ قوت وہ قوت میں وہ تعداد میں زیادہ تھے قوت میں سخت تھے وہ آثار انف الارض اور زمین میں جو نشانی اور یادگاریں تھیں ان کی تم سے کہیں زیادہ تھی یہ آمرو اکثر آمروح ان سادگہ قوان نے اپنے شہروں کو آباد کیا اور ترقیاتی کاموں سے بھر دیا تم سے کہیں زیادہ مکہ تو کچھ بھی نہیں اللہ نے پکڑ لیا تعداد ان کی زیادہ ہے قوت ان کی زیادہ ہے نشانیاں یادگاریں ان کی زیادہ ہے اللہ کا عذاب آ گیا تو تم اتنے بے خوف کیوں پھرتے ہو تم بھی اس عذاب کے لپیٹے میں آ سکتے ہو تو کانو اکبر و آفار انف وہ ان سے زیادہ تھے اور قوت میں زیادہ سخت تھے وہ آثار اور زمین میں نشانیوں اور یادگاروں میں بھی زیادہ سخت تھے مقام یکسبوں پس نہیں کفایت کر سکا ان سے جو وہ کماتے تھے ان کی تعداد ان کے کام آئی ان کی قوت ان کے کام آئی ان کے کاروباروں کی طاقت ان کے کام آئی ان کی صنعتیں ان کو بچا سکیں یہ یادگاریں ان کو بچا سکے کچھ کام نہ آئی تو تمہاری لمحے فکری ہے جو رویہ تمہارا ہے رسول کی دعوت کے مقابلے میں یہی رویہ اقوام سابقہ نے دکھایا اللہ کی پکڑ آ گئی عذاب کا نشانہ بن گئے یہ عذاب تم پر بھی آ سکتا ہے تو یہ بھی ایک دعوت کا انداز ہے کہ سابقہ اقوام کے انجام کو دیکھ کر نصیحت پکڑ لو اور وہ لوگ تھے طاقت میں تعداد میں اور طاقت کے نشے میں چلتے پھرتے تھے فلما جا تم رسول پس جب آ گئے ان کے پاس ان کے رسول بل دلائل کے ساتھ فلما پس جب جا تم آ گئے ان کے پاس رسول ان کے رسول بل دلائل کے ساتھ آیات بیا کے ساتھ فر بما بھی من العلم تو وہ اتراتے رہے خوش رہے جو ان کے پاس علم تھا اپنے علم پر خوش تھے اپنے علم سے مراد کیا ہے یا تو وہ علم جو انبیاء کی دعوت کے مقابلے میں ان میں سے بعض ان کے بڑوں نے بنا دی ہے کوئی ان کے فلسفی یا کوئی ان کے منطقی انہوں نے نبی کی دعوت کے مقابلے میں کچھ باتیں گڑ لی بنا لی اور وہ اپنی قوموں کو دے دی اس پر اتر ہیں اس پر خوش ہو رہے ہیں ہمیں اس دعوت کی ضرورت نہیں ہمارے پاس ذاتی علم موجود ہے یا پھر اس علم سے مراد دنیا کا علم ہے دنیا کی صنعتیں حرفتیں تجارتیں ان تجارت نے انتجار ان کو مالا مال کر دیا مضبوط کر دیا اس پر خوش تھے ہم تو مضبوط ہیں مستحکم ہیں ہمیں کسی اور علم کی حاجت نہیں ہے ہم کامیاب اور فائد المرام لوگ ہیں اسی پر وہ خوش رہے تو فلما جات پس جب آ گئے ان کے پاس رسولم ان کے رسول بالبینات دلائل کے ساتھ آیات بینات کے ساتھ واضح علم کے ساتھ تو فارغ وہ خوش ہوئے خوش رہے اتراتے رہے بیما من العلم جو ان کے پاس علم تھا اپنے علم پر خوش تھے نبی کی دعوت کے مقابلے میں اپنے علم کو ترجیح دینے والے اپنے علم پر خوش ہونے والے بحاک مکان بھائی پس اور گھیر لیا ان کو بحاق اور گھیر لیا ان کو ماقان بھی اسلحم اس چیز نے جس کے ساتھ وہ مذاق کیا کرتے تھے مذاق اڑاتے تھے نبی کی دعوت کا مذاق اڑاتے تھے اللہ کے عذاب نے گھیر لی اس کے لپیٹے میں آ گئے تو تمہارے لیے یہ عبرت کے نشانات جس چیز کا مذاق اڑاتے تھے وہی چیز ان کی پروادی کا سبب بن گئی جیسے نوح علیہ السلام جو اللہ نے حکم دیا کشتی بناؤ تو کشتی بنا رہے کون دیکھ رہی کٹا اور ماحول مذاق کہ نو یہ کشتی اتنی بڑی مزاح ہو کس لیے اور چلے گی کہاں پانی کہاں یار پانی آئے گا تمہاری خبر لے گا پانی تو ہے نہیں یہ کشتی چلاؤ کہاں گزرتے ہیں اشارے کرتے ہوئے مزاق کرتے ہوئے پھر اللہ کا عمر آ گیا پانی پہنچ گیا کشتی اس پانی میں چل پڑی مومن انسانوں کو لے کر اور باقی پوری قوم بربادی کا غرق اور تباہی کا شکار ہو گئی تو جس چیز کا مذاق اڑایا وہی چیز ان کی بربادی کا باعث بن گئی فلم مارا او پس جب دیکھا انہوں نے ہمارے عذاب کو کالو تب کہا آ منا بل ہم اللہ وحد لا شریک آلو پر ایمان لے آئے وہ کفرنا بیمہ کن اور ہم انکار کرتے ہیں کفر کرتے ہیں بیما کن نہ جن کو ہم شریک ٹھہراتے تھے جن ہم شریک ٹھہراتے تھے ہم ان کا انکار کرتے ہیں اللہ کے عذاب کو دیکھ کر اب ہوش ٹھکانے آ گئے فور ایمان قبول کر لیا اپنے معبودوں کا انکار کر دیا اور ایک اللہ کی توحید کو مان لیا تو اے مشرقین قریش کہ تم بھی چاہتے ہو اس گھڑی کے منتظر اللہ کا عذاب آئے تو دیکھ کر ایمان لیں سن لو اس وقت ایمان کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا نشانیاں دیکھ کر ایمان لانا قطعا مفید نہیں ہے مقابل قبول بھی نہیں ہے آگے سن فلم یا کوئی ایمانهم پس ان کا ایمان ان کو نفع نہ دے سکا فلم یقین ہوں ایمان ہوں بس ایسا ہو ہی نہ سکا ینفا کہ نفع دیتا ان کو ایمانهم ان کا ایمان نشانی دیکھ کر یا موت سامنے دیکھ کر ایمان لانا اس کا کوئی فائدہ نہیں نبی السلام کی حدیث ہے ان اللہ یکٹ دے معلوم یا غرض غر اللہ اپنے بندے کی توبہ کب تک قبول کرتا ہے جب تک اس کی جان حلق میں نہ پھنس جائے اب جان نکل رہی ہے حلق میں پھنس گئی ہے اب وہ کہہ رہے ہیں ایمان لاتو کوئی فائدہ نہیں اسی طرح جب قیامت قائم ہوگی سورج طلوع ہوگا مغرب سے اب اس نشانی کو دیکھ کر لوگ یقین کر لیں گے قیامت آ رہی اب اگر ایمان لائیں گے اس ایمان کا کوئی فائدہ نہیں اسی طرح جب اللہ کا عذاب آ گیا نشانی ظاہر ہو گئی بربادی کا پیغام سامنے ہے اب وہ کہہ رہے ایمان لاتے ہیں فلم یا کوئی انفواہ ایمان اب ایسا نہیں ہے کہ نفع دے ان کو ان کا ایمان اب یہ ایمان لانا غلط ہے جیسے فراؤن نے جب ڈوب رہا ہے اور پانی پیٹ میں داخل ہو رہا ہے سانس بند ہو رہی ہے اب کہہ رہے کہ میں موسا کے رب پر ایمان لاتا ہوں، بنی سرل کے رب پر ایمان لاتا ہوں ایسے ایمان کوئی فائدہ نہیں تو فلم یا ایمان ایسا نہیں ہے کہ نفع دیتا ان کو ان کا ایمان لما جب دیکھ لیا انہوں نے ہمارے عذاب کو عذاب کو دیکھ کر ایمان لانا قطر مفید نہیں نفع نہیں ہوگا سنت اللہ, اللہ قد قدخلطی عباد ہی یہی اللہ کا طریقہ ہے جو گزر چکا اس کے بندوں میں یہ داستانیں جو آپ کے سامنے پیش ہو رہی ہیں یہ کا اقوام کی کہانیاں یہ سنت الہی ہے اللہ نے ابتدار نہیں پکڑا کسی قوم نبی کو بھیجا حجت قائم کی اور نبی نے دعوت دی پورا پورا دین پہنچایا قوموں نے قبول نہیں کیا حتیٰ کہ آیات بھی دکھائی موزات بھی دکھائے پھر بھی قبول نہیں کا انکار کیا بلاخر اللہ نے عذاب کا فیصلہ فرما لیا اب عذاب دیکھ کر ایمان لانا چاہ رہے ہیں اب وہ ایمان قابل قبول نہیں تو یہ قوم قرے اللہ کی سنت ہر قوم میں جاری رہی ہے تم بھی اسی سنت کا شکار ہو سکتے اسی طریقے کا شکار ہو سکتے سن تو سنت اللہ خلطی احباز ہی یہی طریقہ اللہ تعالیٰ کا جو گزر چکا اس کے بندوں میں وہ خاص را خنال اور خسارے میں رہے اس وقت کافر ہنالے کا ظرف برائے مکان برائے زمان دونوں معنی کے لیے آتا ہے اس جگہ یا اس وقت تو وہ خاصر ہنالے کا کافر اس وقت یا اس موقع پر کافر خسارے میں رہے یہ سنت الہی ہے اب توبہ قابل قبول نہ ایمان قابل قبول تو کتنا واضح انداز سے ان کو جوڑا جا رہا ہے جگایا جا رہا ہے سمجھایا جا رہا ہے آیات بینات پیش کر کے قدرت کی نشانیاں دکھا کر اقوام سابقہ کے حالات بتا کر ان کے انجام کی خبر دے کر کس قدر سمجھایا جائے اور پھر بھی یہ ایمان لانے کو تیار نہیں اپنے کفر پر تلی ہوئی ہے تو ہدایت اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے بندہ تقوہ اختیار کیے رہے اللہ کا خوف حدل دل, دل کے لیے ہدایت ہے تو یقیناً اگر تقوا کی منج پر رہیں اللہ کا خوف اس کی خشیت ہو تو اللہ ہدایت بھی دیتا ہے اور ہدایت کی استقامت بھی دیتا ہے ہدایت کی استقامت کا سوال کیا کرو اح دن اسراتُ المستقیم کی تفہیر میں امام نتعین رحم اللہ فرماتے ہیں کہ میں جب بھی یہ پڑھتا ہوں اہد دن المستقیم تو میرے دل میں دو معنی حاضر ہوتے ہیں ایک یہ کہ مجھے مستقیم کی ہدایت دے دے اور دوسرا ہدایت دینے کے بعد اس پر استقامت دے دے کیونکہ ان دلخلوب بین عصما صابر رحمان یقلیم و کیف بندوں کے دل اللہ تعالیٰ کی دو انگلیوں کے بیچ میں اللہ ان دلوں کو جب چاہے پھیر دے ہدایت سے دور کر دے تو ہدایت کی استقامت کے بھی دعا کیا نبیر اسلام کے ایک اور دعا اللہ اعوذ بکا من بعد اللہ مجھے نیم دینے کے بعد وہ نیم چھین لے تیری پناہ چاہتا ہوں تو نیم ہر طرح کی دنیا کی نعمتیں ہدایت کی نعمتیں ہدایت کی نعمت دے دی اور پھر چھین لے تیری پناہ چاہتا ہوں تو بے پرواز بات ہے سارے بندوں کی تیری انگلوں کے بیچ میں جب چاہے پھیر دے جس طرف چاہے پھیر دے سنت اللہ یہ موجود ہے تو اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی ہدایت بھی دے ہدایت پر استقامت بھی دے اور سچا جو دین کا کفہ وہ ہم سب کو عطا فرما دے آج اللہ کی توفیق سے سورہ مومن کی تصویر مکمل ہو گئی انشاءاللہ آئندہ پروگرام سے سورہ حامی مستجدہ کی تصویر شروع ہوگی وہ توفیق اللہ تعالیٰ اقول و قور وسط اللہ علیکم